ان الحمد لله والصلاه على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب ونبیین و الْمَالَ المالا حُبِّهِ ضب القربہ ولیطام وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي علی وَأَقَامَ وفرقاب وقام صلا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ المفو عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ فلباث ابدر ابحین الباص و اولاکہم المتقن لئی سل برّ نہیں ہے نیکی لیکی انتولو کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قیب لمشرق و مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف ولا کن اور لیکن نیکی من اس شخص کی ہے آمنا جو ایمان لایا بلّہ اللہ کے ساتھ ول یوم اور آخرت کے دن کے ساتھ ولمل اور فرشتوں کے ساتھ ولکتاب اور کتاب کے ساتھ وَنبی اور نبیوں کے ساتھ وعت المالا اور دیا اس نے مال اللہ حب ہی باوجود اس کی محبت کے یعنی مال کی محبت کے ضویل قربا رشتہ داروں کو ولیطامہ اور یتیموں کو ول اور مسکینوں کو وبن صبیل اور مسافر کو وسائلینہ اور سوال کرنے والوں کو وفر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں اس نے مال دیا و اقام اور قائم کی اس نے نماز و آت اور ادا کی اس نے زکات ولمفونہ اور پورا کرنے والے بے عاہدہم اپنے عہدوں کو اذا آہدو جب انہوں نے عہد کیے بصوابرینہ اور صبر کرنے والے فلباسائے تنگی میں وزرائے اور تکلیف میں وہین الباس اور جنگ کے وقت لڑائی کے وقت الاء الدینہ یہ وہ لوگ ہیں صدقو جنہوں نے سچ کہا و اور یہی وہ لوگ ہیں حم المتقن جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں تحویل قبلہ کا مسئلہ گزرا ہے یہودیوں نے اس پر بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی اس مسئلے پر باتیں کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کردار کو مجروع کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے اس مسئلے کو تحویل قبلہ کے مسئلے کو ایک بہانہ بنایا جب انہوں نے یہ بڑی باتیں شروع کیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسئلے کی حقیقت کو واضح کیا فرمایا لئی سل <سؤال> ان انطولو وجوہ قبل المشرق المغرب کیا تم نے نیکی کا معیار اسی بات کو بنا دیا ہے کہ بھائی مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو مشرق میں کوئی بڑی اہمیت ہے یا مغرب کی سمت زیادہ اہم ہے تو تم نے اس بات کو زیادہ اہمیت دے کر اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا شروع کیا اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا کرنا شروع کیا یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نیکی کی بنیاد نہیں ہیں اور یہ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے سے کوئی بندہ نیک نہیں ہو جاتا اللہ کا مقرب نہیں بن جاتا یا سچا نہیں بن جاتا بلکہ فرمایا ہمارے پاس جو معیار ہے نیکی کا اور نیکی اختیار کرنے والوں کا وہ کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بیان فرمایا ولا کنل من آ من بلاہ بل آخرے و والکتاب والنبیین کتاب کہ نیکی کے معیار میں پہلی چیز یہ ہے ایمان جو شخص اللہ پر ایمان لایا اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی صفات پر اس کے کمالات پر اللہ کی توحید پر ان چیزوں پر جو صحیح معنوں میں ایمان لایا جو ایمان کا حق ہے اللہ پر اسی طرح پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخرت پر جو ایمان لے آیا عموماً اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد قرآن مجید میں آخرت پر ایمان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آخرت پر ایمان اصلاح کی بہت بڑی بنیاد ہے اور آخرت کا انکار بگاڑ اور فساد کی بہت بڑی بنیاد ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ جواب دہی کا پورا احساس رکھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں اس کا محاسبہ ہونے والا ہے اس کی بنیاد پر جنت دوزخ کی صورت میں نتیجہ نکلنے والا ہے یہ حشر برپا ہونے والا ہے میں حساب کے کولو میں اللہ اکبر اس طریقے سے میرے ساتھ یہ حال ہوگا جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے وہی سچا مومن ہے اور وہی درست سمت اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا جو ملائکہ پر فرشتوں پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں اور یہ کیا مخلوق ہے ان کے کیا کام ہیں یعنی وہ ان چیزوں فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہودی فرشتوں میں کے بارے میں انہوں نے بڑے بڑے مسئلے کھڑے کیے ہوئے تھے جبریل سے یہ دشمنی رکھتے تھے اور میکائل کو اپنا کہتے تھے یہ اس قسم کے پراپیگنڈے یہ لوگ کیا کرتے تھے فرشتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں اور عرب کے ماحول کے اندر فرشتوں کے متعلق غلط قسم کے عقیدے یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایمان کا ذکر کیا پھر ال الکتاب سے مراد یہاں تمام کتابیں یہ الفلام یہاں جمع کا ہے کہ وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل ہوئی ہیں مختلف وقتوں میں نادل ہوئی ہیں جی وہ ساری کی ساری کتابیں الہامی کتابیں نبیوں پر رسولوں پر نادر ہونے والی کتابیں ان کے اوپر بھی ایمان ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے و نبی نا اور نبیوں پر ایمان انبیاء کا ایک وسیع اور عید سلسلہ ہے نور علیہ السلاطلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبی تاریخ ہے انسانوں کی اور اس پوری تاریخ کے اندر انبیاء بھی انبیاء کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور قومیں تشکیل پائیں نبیوں اور رسولوں پر ایمان کے ساتھ تباہ ہوئیں نبیوں اور رسولوں کا انکار کر کے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے تو نبیوں پر جو ایمان لائے فرمایا یہ ایمان ان چیزوں پر لانا ضروری ہے ایک بندہ کہتا ہے میرا ایمان ہے میں مانتا ہوں بھئی کیا مانتا ہے تو کیا مانتا ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان آخرت پر ایمان یہ چیزیں ہیں جن کو اپنے ایمان کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے ہاں جی اس کے بعد فرمایا ایمان کے بعد پھر ایک آدمی اگر نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے نیک بننا چاہتا ہے ہاں جی سچا بننا چاہتا ہے اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے آت المالا الب ہی زب القربہ ولیطام ول مساکین وبن صبیل وسا علینا مال قدرتی طور پر انسان کے لیے ایک محبوب چیز ہے زندگی گزارنے کے لیے جو بھی وسائل ہیں وہ سب کے سب مال کے اندر شامل ہیں انسان ہے اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وسائل کی مناسبت سے یہ مال ہے مال صرف پیسوں کو نہیں کہتے یہ گھر ہے وہ بھی مال میں شامل ہے دکان ہے وہ بھی مال میں شامل ہے تو یہ ساری چیز ساری کی ساری چیزیں مال کے اندر شامل ہیں تو ان چیزوں سے لوگوں کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے ان ساری وسائل بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ملیں سہولتیں ملیں تو فرمایا اپنا مال الا ہب ہی جس کو وہ بڑا پسند کرتا ہے جس سے بڑی محبت کرتا ہے اگر وہ اللہ کے کہنے سے اس مال کو اس کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے وہ جس جس پر اللہ تعالیٰ مال خرچے کرنے کا حکم دیتا ہے اگر اس مال کو وہ خرچ کرتا ہے وہ کون ضبل قربا بل مساکین ببن صبیل و وہ خرچ کرتا ہے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر قریبی رشتہ داروں میں والدین آتے ہیں سب سے پہلے اولاد آتی ہے بیوی آتی ہے ہاں جی پھر اس کے بعد آگے رشتے ہیں نسب کے رشتے ہیں سحر کے رشتے ہیں یعنی سسرالی رشتے نسبی رشتے سسرالی رشتے یہ جو رشتوں کا سلسلہ ہے نا قرابت کا سلسلہ تو اقربین اقرب جتنا کوئی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا ہی حق زیادہ مقرر کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو ایک بندہ ان سب پر خرچ کرتا ہے پھر صرف اپنے قریبی رشتہ داروں پر ہی خرچ نہیں کرتا بل یتیموں پر خرچ کرتا ہے ہاں یتیم کس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو لیکن بچپن میں بندہ یتیم ہوتا ہے جب بندہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے اپنا کام کرنے لگ جائے پھر بھی وہ یتیم ہی کہلائے اور یتیم کے حقوق حاصل کرے اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے اور یہ یتیمت يتا... کا جو آ... معیار ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد کام انسان ذمہ دار جب ہو جاتا ہے تو یتیمی پہلے پہلے ہے کہ جب بندہ خود کچھ نہ کر سکے مال کما نہ سکے اور اس کا کوئی وارث اس پر خرچ نہ کرنے والا ایز... یہ شخص جو ہے وہ یتیم ہے تو ایک بندہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کی محبت کو قربان کرتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یتیموں پر یتیموں کی کفالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم پر خرچ کرے گا یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں گویا کہ میرے بالکل قریب ہوگا تو یہ دلیل ہے ایمان کی نیک بننے کی تو یتیموں پر وہ خرچ کرتے ہیں پھر مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں جو نادار ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں جن کا گزارا نہیں ہوتا اس کو مسکین کہتے ہیں مال تو ہے اس کے پاس لیکن اس کی ضرورت بہت ہے عیال دار ہے اس کے بچے ہیں ہاں جی اس کا اہل و عیال بہت زیادہ ہے وسائل اس کے پاس بہت تھوڑے ہیں گزارا نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا سلحان اللہ یہ بہت بڑی نیکی کی دلیل ہے فرمایا وبن صبیل مسافر ایک بندہ اپنے علاقے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے اس کے پاس مال ہے سب کچھ ہے لیکن اب کسی اور جگہ پر چلا گیا کسی اور ملک میں چلا گیا اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں مسافر بن گیا تو سفر کے اندر بندہ بہت ضرورت ضرورت مند بن جاتا ہے تو ایسے مسافروں پر خرچ کرنا سبحان اللہ فرمایا مال کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے مال کو خرچ کرو اور خرچ کی مدیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرو جو خرچ کرتا ہے وہ نیکی کے بیار پر پہنچتا ہے وہ پھر وہ اور سوال کرنے والے اتنے ضرورت مند ہو جائیں کہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں یہ ہیں وہ سائلین جو آپ کے صدقے کے مستحق ہیں ایک ہے پیشہ سائلین ہاں جن کا پیشہ ہے ماں باپ بھی یہی کام کرتے تھے اور آگے وہ بھی پھر آگے یہ بھی یہی کام کرتے ہیں تو یہ پیشہ ور قسم کے لوگ جو ہیں یہ یہ ان کے اندر نہیں آتے سائل حقیقت میں وہ ہے کہ جس کو اس کی ضرورت نے مجبور کر دیا اور وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس آتا ہے عادی نہیں ہے پیشہ ور نہیں ہے اللہ اکبر اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کا دستے سوال کبھی دراز نہیں ہوتا تو ایسا شخص جو ہے وہ مستحق ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا مال خرچ کریں اس کو صدقہ دیں وہ پھر رقاب اور گردنیں چھوڑانے میں غلام آزاد کروانے میں ہاں جی یہ بہت بڑی نے کی ہے کہ آپ کسی غلام کی آزادی میں خرچ کریں اس کو آزاد کروانے کے لیے اللہ اکبر اسی کے اندر قیدی چھڑانا ہاں جی قید میں ہیں ایسے قیدی ہوتے ہیں کہ اگر اگر ان کی طرف سے پیسے دے دیے جائیں تو ان کی قید ختم ہو جاتی ہے ان کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے اتنا جرم جرمانہ ہے جرمانہ اگر نہیں ادا کرتا تو اس کی قید لمبی ہوگی تو ان کے لیے وہ جرمانے ادا کر کے ان کو قید سے چھڑا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ ایمان کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنے مال کو ان چیزوں کے اندر خرچ کرتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا وہ اقام سلاتا وہ ایک آدمی نماز قائم کرتا ہے بڑی اچھی طریقے سے نماز کے قیام کے جو سارے ضوابط مقرر ہیں وقت پر ادا کرنا جماعت کے ساتھ ادا کرنا خوشو کے ساتھ ادا کرنا اقامت میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ایک بندہ نماز کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کی اقامت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے پھر بعت زکوۃ زکوٰۃ دیتا ہے اچھا پیچھے پیچھے بھی مال خرچ کرنے کا ذکر ہوا یہاں پھر زکوٰۃ کا ذکر ہوا زکوٰۃ سے مراد فرض صدقہ ہے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز کے بعد اور اس کا مطلب ہے کہ بندہ زکوٰۃ وہ فرض بھی ادا کرے رکنے اسلام جو نصاب اس کا مقرر ہے جو کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا سونے کی زکوٰۃ چاندی کی زکوٰۃ جانوروں کی زکوٰۃ غلے کی زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک نصاب مقرر کر دیا ہے اس نصاب کے مطابق ایک سال کے بعد ادا کرنا یہ زکوٰۃ ہے اس کے بعد باقی نفل صدقے ہیں ضرورت کے مطابق ایک بندہ جتنا زیادہ سے زیادہ ادا کر سکتا ہے اس کی حد مقرر نہیں ہے اس کے لیے نصاب مقرر نہیں ہے البتہ ضروریات معاشرے کے اندر بہت ہیں تو جو پہلے آیا ہے جن کے بارے میں ضبل قربا ولیتامہ بل مساکینہ ببن صبیل و وفر رقابے یہ ساری ان کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ یعنی صدقہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ بندہ صدقے کرتا ہے معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر اس میں خاص طور پر ایک بات یہ کہی علا حبہی مال کی محبت اس کے دل میں بھی ہے لیکن اس کی محبت مال کی محبت پر اس کا ایمان غالب ہے وہ ایمان اس کو اس کی مال کی محبت کم کر کے اس کو خرچ کرنے پر لگا دیتا ہے یہ ہے نیکی اور یہاں فرض زکوت کا ذکر ہوا ہے آگے فرمایا بل آدو ایفا کرنے والے پورا کرنے والے اپنے عہدوں کے اذا عہد جب انہوں نے عہد کر لیے اس یہ بہت جامع ہے مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اس میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام عہد شامل ہیں جو بندے آپس میں عہد کرتے ہیں جی وہ سارے کے سارے عہد ان کے اندر شامل ہو گئے گویا کہ اللہ کے عہد بھی اور بندوں کے بندوں کے ساتھ عہد پھر اللہ نے بندوں کے جو حق مقرر کیے ہیں ان کا اقرار کر لینا یہ شریعت کا ایک بہت ہی بڑا حصہ صرف اس ضابطے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے فرمایا وہ وعدہ وفا کرنے والے عہدوں کو پورا کرنے والے نبھانے والے صرف یہ نہیں عہد کر کے بات کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کو پورا کرتے ہیں اوفو بالعقود ان العدا کا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو عہد کر رکھے ہیں قیامت کے دن ان کو پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان عہدوں کے بارے میں وہ یہ ایمان رکھ کے عہدوں کو وفا کرتے ہیں صابرینہ اور صبر کرنے والے فلباسا اے بدرا اے وحین الباس تین چیزیں کہیں ہیں تین چیزوں میں صبر کرنا ہے پہلے کہا بسا تمام جو مالی قسم کی تنگیاں انسان پر آتی ہیں فقر و فاقہ آتا ہے وسائل کم پڑ جاتے ہیں گزارے نہیں ہوتے مشکلات ہوتی ہیں ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ڈیفینس گل برگ میں تو اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے اتنے عیش و آرام کی زندگیاں لوگ بسر کرتے ہیں اور میرے پاس سر ڈھانپنے کے لیے یہ ایک کمرہ مجھے نہیں مل رہا اللہ اکبر یہ مجھے تن پہ پہننے کے لیے میرے بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں مجھے مل رہے کھانے کے لیے مجھے وافر نہیں مل رہا لیکن اس کے سامنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر طبقے ہیں جو بہت کچھ استعمال کر رہے ہیں بڑی ایش و آرام سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نیکی پر پہنچنے والا تقوی اور صداقت کے معیار پہ پہنچنے والا شخص وہ ہے جو ایسے معاشروں میں رہتے ہوئے ان تنگیوں کو برداشت کرتا ہے ان کے اوپر صبر کرتا ہے اور عدم برداشت کی وجہ سے وہ اللہ کی ناشکری نہیں کر بیٹھتا یعنی یہ دیکھ کر کہ دیکھو ان کے پاس کیا کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے مجھے ان چیزوں سے محروم کیا ہے میں اس پر صبر کر کے اجر لوں گا قیامت میں صبر کرنے والے بہت آگے نکل جائیں گے بہت پہلے اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائیں گے فقراء المہاجرین سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوص پہ بیٹھوں گا پانی پلانے کے لیے تو سب سے پہلے جو لوگ میرے پاس میری امت سے لائے جائیں گے وہ کون ہوں گے فقراء المہاجرین ہاں جی جنہوں نے تنگ دستی سے زندگیاں بسر کی اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کی قربانیاں کی انہوں نے یہ مسئلے نہیں بنائے کہ ہم نے بڑے گھر بنانے ہیں ہم نے عیش و عرام کی زندگیاں بسر کرنی ہیں اس مت نظر کو انہوں نے اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ کی خاطر قربانیاں دی انہوں نے نہ بڑے گھر بنائے نہ دنیا بہت زیادہ جمع کی نہ بڑے بڑے کاروباروں میں الجھے نہ بڑی بڑی جائیدادیں بنائیں سمجھا گئی بلکہ آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں ہجرتیں ہی ہجرتیں ہیں نہ مکان ہے نہ جگہ ہے نہ کوئی چیز ہے وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرتیں کرتا ہے اور پھر ان سفروں میں ایسے لوگوں کے لیے تنگیاں بہت آتی ہیں فقراء المہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو حوض سے پانی پلاؤں گا اور جنت میں جانے والوں میں بھی سب سے پہلے یہی لوگ ہوں گے فقراء المہاجرین ہاں جی جنت میں بھی سب سے پہلے ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا جس جو اصطلاح استعمال ہوئی نا کہ سب سے پہلا دستہ جو اللہ کی جنت میں پہنچے گا اس کے لیے بھی یہ فقراء المہاجرین کا کہ لفظی استعمال ہوئے ہیں کہ جنت کا دربان کہے گا کہ بھائی آپ کیسے آ ابھی تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا ہاں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اجازت مل گئی ہے آنے کی ہمیں ہم نے دنیا میں زندگی اس طرح برد, آ, آ, یعنی بسر کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں گھروں سے نکل گئے تھے خاندانوں برادریوں کو اور کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اللہ کی خاطر ہم نکلے تھے اور اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر لٹکا لی تھیں اور پھر جہاں پتہ چلتا تھا کہ جہاد جاری ہے اللہ کے رستے میں شہادتیں ملتی ہیں تو وہاں ہم پہنچ جاتے تھے بس اسی کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ہمیں شہادتیں مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں ہے جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ ہمارا حساب تھا ہی نہیں اس لیے ہمیں حساب کے لیے روکا ہی نہیں کیا تو وہاں بھی فقراء المہاجرین کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ بہت سارے مراحل ہیں حدیثوں کے اندر ان کے ان کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی جو دنیا میں تنگیاں لیکن یہ تنگیاں محسوس نہیں کرتے انہوں نے ان تنگ دستیوں کو ان تکلیفوں پریشانیوں کو اپنے لیے مسئلہ نہیں بنایا اللہ اکبر فرمایا تنگیاں برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں ان کی نظر اللہ کی جنت پر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہے جو اس صبر کے ذریعے حاصل ہوگا جو اجر ملے گا ان کی نظر تو اس اس چیز کے اوپر ہے تو باسا سے مراد مال کی تنگی فقر و فاقہ کے مسائل جی یہ ساری چیزیں باسا کے اندر آ جاتی ہیں آگے فرمایا بد درا مانا تو اس کا تکلیف کیا جاتا ہے لیکن مفسرین نے ابنِ کثیر اور دیگر نے ذرہ سے مراد جسمانی تکلیفیں بیماریاں مختلف قسم کی بیماریاں جو انسانوں کو لگتی ہیں یہ سب کی سب ذرہ میں آ جاتی ہیں کچھ بیماریاں ہیں جو آئی اور چلی گئی بخار آیا ختم ہو گیا ہاں جی اور اسی طریقے سے کچھ مزید بیماریاں لیکن کچھ بیماریاں ہیں جو مستقل ہو جاتی ہیں بندے کو روگ لگ جاتا ہے اور لمبا لمبی بیماریاں اللہ اکبر شوگر ہو جاتی ہے اور وہ موت تک چلتی ہے اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو مستقل ہوتی ہیں ان بیماریوں پر پھر بڑا ہی صبر کرنا پڑتا ہے ایمان والے ان بیماریوں پر صبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میری آزمائش کے لیے ہیں میرے امتحان کے لیے ہیں تو ان پر ان پر پریشان نہیں ہوتے بلکہ برداشت کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اللہ اکبر تو جسمانی تکلیفیں بیماریاں ساری کی ساری ذرا میں آ جاتی ہیں اور آگے فرمایا وحین الباس بعض سے مراد لڑائی جنگ ہاں جو اسلام اور کفر کے درمیان جنگیں ہیں ان جنگوں کے اندر اللہ کے یہ نیک بندے شامل ہوتے ہیں اور ان جنگوں کے اندر پھر صبر کرتے ہیں ان لڑائیوں میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں سبحان اللہ ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں پھر بھی یہ بھاگتے نہیں ہیں پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ بلکہ جہاد کے اندر کفر کے خلاف جنگوں میں پورے طور پر شریک رہتے ہیں اللہ اکبر جنگوں میں ایسی جنگیں بھی آئیں صحابہ کے کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں انہوں نے پرانی ٹاکیاں اپنے پیروں کے اوپر لپیٹ لی ہیں رزوائے ہاں ذاتر جس کو کہتے ہیں ہاں ل... یہ لپیٹ کے جوتا نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں سبحان اللہ اور بھائیو آج بھی ایسے مجاہدین الحمدللہ موجود ہیں جو حقیقت میں جہاد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ جن کی بنیاد کے اوپر اپنی نصرت نادل کرتا ہے ایسے لوگ ماشاءاللہ اللہ اب بھی آپ کو دنیا میں ہونے والے جہاد کے اندر کشمیر میں دیگر مقامات کے اوپر ایسے مل جائیں گے جو وسائل کو مسئلہ نہیں بناتے یہ ہوگا تو لڑیں گے یہ ہوگا تو چلیں گے نہیں بس جو کچھ ہے اس کو لے کر اللہ کی راہ میں ان کفر کے خلاف جنگوں میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وسائل کم ہونے کی وجہ سے بڑی تکلیفیں پہنچتی ہیں پھر کھانے کو نہیں ملتا سفر بڑا شدید ہے سواریاں نہیں ہیں کیونکہ جنگیں مسئلے ہی مسئلے پیدا کرتی ہیں تو ان جنگوں کے اندر جو لوگ صبر کرتے ہیں یہ صبر نیکی کے اس معیار پر لوگوں کو پہنچا دیتا ہے جو جماعتیں اور جو قومیں جہادوں کے اندر صبر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو تربیت کے اس معیار پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کو ان کو نیکی نیکی کا معیار حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو اس مقام پر ذکر فرمایا بصابرینہ فلباسائے ودرائے وہ اکبر اللہ اکلینہ صدقو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا جو انہوں نے زبان سے دعویٰ کیا تھا ایمان کا وہ سچا ثابت کر دیا یہ سچے لوگ ہیں وہ اولا اکم المتقن اور یہی لوگ متقی ہیں تقوی اختیار کرنے والے ہیں ہاں؟ اب اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے تم نے یہ مسئلہ بنا کے رکھ لیا کہ جی مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنا بس یہی کام ہے اس کے اوپر لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی تو ان چیزوں کا نام ہے بتاؤ سوچو اے اے پروپیگنڈے کرنے والوں اعتراضات کرنے والوں آج بھی آپ کو بڑے لوگ ملیں گے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ڈال کے بیٹھے اتنا پروپیگنڈا اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ سارے مسئلے ختم تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ ذرا اپنی حالتوں پر غور کرو اپنے کردار کو دیکھو اپنی زندگیوں کا جائزہ لو کیا تم یہ سارے کام کرتے ہو پہلے ایمان کا ذکر کیا اور ایمانیات ایمان کن کن چیزوں پر لے کے آنا ہے ان کا ذکر کیا پھر اس کے اندر مال خرچ کرنا مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا بلکہ مال دوسروں کے اوپر خرچ کرنا صدقے کرنا اس مال کو خرچ کر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھنا جو اپنے قریب بھی ہیں ان پر بھی خرچ کرنا جو اپنے نہیں ہیں قریبی نہیں ہیں وہ ایسے مسکین وہ ایسے یتیم ایسے مسافر ہیں جی لیکن ان سب پر سب پر بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اکبر ہر بندہ کہتا ہے میں خرچ کروں تو دنیا میں کچھ ملے مال کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے کاروبار میں فوراً نفع دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والا شخص جب اپنا مال صدقے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اجر پر اس کا بڑا یقین ہوتا ہے ایک ہے کہ جو دنیا میں اس مال سے نفع کما کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ سے اجر لینے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں یہ جو آخرت کا ادھار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے ایمان یہ ایمان دنیا کے نقد کی بجائے آخرت کے ادھار پر مال دے دینا یہ ہے ایمان یہ ہے نیکی کے اس معیار پر پہنچنے کا طریقہ پھر مال کا ذکر کیا مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اس کا ذکر کیا پھر آگے نماز کا ذکر کیا فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا یہ دو بنیادی رکن ہیں اسلام کے اور باقی ارکان بھی ہیں لیکن عملی طور پہ اخوت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے ان دونوں چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے ارکان کے اندر سے ان کا ذکر کیا پھر اخلاقیات کا ذکر کیا کہ اخلاقی طور پر ایک بندہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنے عہدوں کا وفا کرے جو معاہدہ کر لے اس کو پورا کرے ہاں اس کو پورا کرے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے اللہ کے بندوں سے جو عہد کیے دنیا کے اعتبار سے سودے کیے جاتے ہیں بڑی بڑی ڈیلیں کی جاتی ہیں وہ سب کچھ اس میں شامل ہے حتیٰ کے مسلمان غیر مسلموں سے ڈیل کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں معاہدے کرتے ہیں وہ معاہدوں تک ان معاہدوں تک اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے عہدوں کے پابند ہوتے ہیں المسلمون علی شروطہم جو معاملات طے کر لیتے ہیں مسلمان ان شرطوں کو پورا کرتے ہیں اللہ اکبر ان عہدوں کو پورا کرتے ہیں اخلاقی طور پر مسلمان بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور پھر آگے صبر کا ذکر کیا اس یہ بڑی جامع آیت ہے اس میں ایمانیات بھی آ گئے اس میں اعمال نماز زکوٰۃ اور دیگر اعمال ان کا بھی ذکر آ گیا تیسرے یہ اس کے اندر اخلاقیات کا ذکر بھی آ گیا تو اس ان تمام چیزوں نے انسان کی زندگی کے اندر ایمان عمل اخلاق یہ چیزیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ پوری زندگی اس دائرے میں آ جاتی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل اور اخلاق کے اعتبار سے ساری چیزوں کو جمع کر کے بتایا ہے کہ اگر ان سب کو اختیار کرو گے پھر تم نے کی کہ میں یار پہ پہنچو گے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چند چی چند, چند تھوڑا سا عمل کرے اور سمجھ لے بڑا نیک ہے اللہ تعالی کے جتنے احکام ہیں شریعت کے جتنے احکام ہیں سب پر ہی عمل کرنا چاہیے حضرت عثمان بن مدمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی آئی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی بس آپ کے جو ساتھی ہیں اشارہ اپنے خامت کی طرف کر رہی تھی آپ کے ساتھی دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارا ہمارے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے نہ کوئی تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہا عثمان یہ شکایت ملی ہے کیا یہ سچ ہے کہ بس دن میں تم روزہ رکھتے ہو اور رات کو نماز پڑھتے رہتے ہو اور بیوی بی کی طرف تمہارا خیال ہی کوئی نہیں ہے ہاں جی انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا ہاں یہ میں ترک دنیا کا سبق پڑھانے کے لیے تمہیں نہیں آیا نہ نیکی یہ ہے کہ بس تم دن میں روزے رکھو اور رات کو نمازیں پڑھو نہ گھر کا خیال نہ بیوی بی کا خیال تیری آنکھ کا تیرے پر حق ہے تیری بیوی بی کا تیرے پر حق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق مقرر کر دیے ہیں ان تمام چیزوں کو تم ادا کرو گے تو تمہارا یہ دین ہے ایک چیز نہیں ہے بھائی ایک کام تم کر کے وہ کام تم بہت زیادہ کرتے ہو وہ ایک پیپر ہی ہے نا اس کے اندر دس نمبر پورے لے لوگے اگر اس سوال کے بیس نمبر ہے تو چلو پورے لے لوگے گے بیس نمبر کے سوال کے اکیس نمبر تو نہیں ملیں گے تمہیں آ? اچھا دوسرا سوال تم حال ہی نہیں کرتے تیسرے سوال کو تھوڑا سا کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو کیونکہ تمہیں آتا ہی نہیں اس کی تو اس کی تمہارے پاس تیاری ہی نہیں آ? اب یہ سو نمبر کے پیپر میں ایک سوال سے بیس نمبر لے کے پاس ہو جائے گا نہیں ہو سکتا فیل ہو جائے گا تو اسی طرح اللہ کی شریعت بھی ایک بڑی جامع شریعت ہے پوری زندگی کو محیط ہے تمام معاملات اور مسائل دین کے اندر شامل ہیں تو ان سب کو ادا کرنے کے بعد ہی ایک بندہ دین کا حق ادا کرتا ہے تو یہ ایک کو بہت اہمیت دینا اور دوسرے کی اہمیت کو بالکل چھوڑ دینا یہ نہیں ہاں یہ بات ضروری ہے کہ امور میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جتنی اہمیت زیادہ دی ہے جب ایسے بھی ہوتا ہے نا اس سوال کے نمبر پانچ ہیں بھائی اس سوال کے نمبر دس ہیں اس سوال کے نمبر بیس ہیں یہ تو پیپر بنانے والے یہ تو کرتے ہیں ہاں جی جس کے نمبر تھوڑے ہیں جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ اہمیت اللہ تعالیٰ بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ جی یہ زیادہ ہے یہ کم ہے نبی خبر دے گا کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے یہ فلا عمل دوسرے عمل سے افضل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو پھر جس کی افضلیت زیادہ بیان کی گئی ہو اس کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے یہ میں یار لیکن چھوڑ نہیں دینا کسی کو ہاں اولاک الدین صدق ولاکم فرمایا یہ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور یہی متقین ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں پوری شریعت پر جن کا عمل ہے صرف ایک عمل کر کے دوسرے عمل کو چھوڑنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے صوفیاء کا یہ طریقہ ہے بھائیو یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جسم کو چھوڑو روح کو پکڑ لو روحانیت اہمیت رکھتی ہے روح اصل ہے یہ ہندوؤں سے عقیدہ گیا تھا ہندوؤں سے یہ عقیدہ گیا تھا کہ جی یہ جسم جو ہے یہ مادی ہے اور روح اصل ہے یہ تو اس کے اوپر کور ہے ہاں جی یہ یہ اس قسم اسلام اللہ تعالیٰ نے جسم بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اس کے اندر روح بھی ڈال لی ہے دونوں کام اللہ نے کیے ہیں جسم کی اپنی اہمیت ہے روح کی اپنی اہمیت ہے اب یہ اب اللہ الگ شریعت کے اندر ایک ضابطہ مقرر کر لینا جسم چھوڑو اس کو مارو اپنے آپ کو مارو یہ صوفیاء کا ایک سارے عقیدوں میں بڑا طریقہ کیا ہے ہاں جی اپنے آپ کو مارو اللہ کہتا ہے کافروں کو مارو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو مارو نفس مارو نفس مارو پھر وہ عقلوں کو چھٹی پکار دیتے ہیں عقل نہیں پھر استعمال کرتے تو اس قسم کی فضول باتیں شادیاں نہیں کرتے نفس کو مارنا ہے اللہ اکبر سب فضولیات ہیں میرے بھائی اللہ نے جو کہہ دیا بس حق وہی ہے یا یوہ لدینہ منو قطب علی کم القسہ سفیل الحر و بلحر بالعبد بال ابد ولعنسا بل عنصا فمن روفی الحمن عقیح شعیون فتبہ ام بالمعروف وادا اُن الب احسان ذالک تخفیف امربم برحمٰ فمن اعتدا بعد د فل و ادا بن علیم یا یو ایمان والو کوتبہ علیہ کو لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص فل قتلا مقتولیم کے بارے میں الحر بلحر ازاد کے بدلے آزاد ول ابدو اور غلام کے بدلے غلام ول عنسا بال اور عورت کے بدلے عورت فَمَنْ اوف یا پس جو معاف کیا گیا لہو اس کے لیے من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے شعیع ان کچھ بھی فتبہ پرس مطالبہ کرنا ہے پیچھے لگنا ہے بال معروف ہے معروف طریقے سے و ادا ان اور ادا کرنا ہے الہ اس کی طرف بے احسان احسان کے ساتھ زال کا یہ تخفیف تخفیف ہے آسانی ہے مر رب تمہارے رب کی طرف سے برحمت رحمت اور رحمت ہے فمن پس جس نے زیادتی کی بعد ازا کا اس کے بعد فلاح و عذابن علیم پس اس کے لیے ہے دردناک عذاب جی اب یہاں شریعت نے کچھ ضابطے بیان فرمائے ہیں قتل کے مسئلے کو سامنے رکھ کر اس کے لیے جو شریعت کے احکام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں تقریباً سب شریعتوں میں قصاص کا قانون تو موجود رہا ہے تورات میں قصاص تھا باقی شریعتوں میں بھی جو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے اس کو قصاص کہتے ہیں یہ تو یہ تو موجود تھا لیکن یہود کی شریعت میں دیت کا قانون موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے شریعت محمد میں قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کا قانون بھی نافذ کر دیا اور اگر کوئی معاف کرنا چاہے قاتل کو معاف کرنا چاہے مختون کے برسا معاف کرنا چاہیں معاف بھی کر سکتے ہیں تو ان ضابطوں کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کے شریعت کے اندر جو انہوں نے اپنی بڑھا لی تھی تو اس کے اندر قصاص تو تھا دیت نہیں تھی دیت نہیں تھی لیکن تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل فرما کے یعنی دونوں چیزوں کو واضح کر دیا لیکن یہاں اس کے اس سے زائد زائد یعنی قتل کے سلسلے میں کچھ احکام بھی بیان کر دیے اور دیت کے سلسلے میں بھی احکام بیان کر دیے پہلی بات فرمائی آ یو اللہ عمنو کہ بھائی اے ایمان والوں یہ مقتولوں کے بارے میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے بدلہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ لازم کر دیا ہے یہ فرض کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ ضابطے دنیا میں مقرر نہ ہوں گے تو پھر قتل کے لیے کھلی چھٹی ملے گی اور قتل پھیلے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتے کہ دنیا میں قتل عام ہو یا قتل کیا جائے ہر شخص اس کو زندہ رہنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کو جواب میں قصاص میں قتل کیا جائے یہ فرض ہے یہ ضابطہ یہ قانون حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر فرد ہے جس طرح اس کے علاوہ بہت سارے جرائم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں حدود اللہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ زنا ہے قذف ہے چوری ہے ڈاکہ ہے قذف ہے ہاں جی اسی طرح ارتداد ہے تقریباً یہ سات چیزیں ہیں جن کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کو مقرر کر دیا ہے ایسے ہی قتل کا ضابطہ ہے جس کے لیے سزا کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے حدود میں اور قصاص میں ایک بنیادی فرق ہے حدود میں یعنی جو حد اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس میں اس میں اس کو ہر صورت میں نافذ کیا جائے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی تخفیف کی صورت جو ہے وہ نہیں رکھی لیکن یہ جو آٹھواں جرم قتل ہے یہ حد سے الگ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر قصاص اور دیت کا قانون نافذ کیا گیا ہے ایک قصاص ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے لیکن اس کے اندر یہ تخفیف رکھی گئی ہے کہ اگر معافی کی شکل بن جائے یا پھر برا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو اس تخفیف کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قائم رکھا ہے اس لیے یعنی فکہ نے اس کو حدود میں شامل نہیں کیا کیونکہ حدود کے اندر تخفیف کی یہ صورتیں نہیں ہوتی جب ثابت ہو جائے کہ زنا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر ہر صورت صدا نافذ ہوگی اگر ثابت ہو جائے کہ چوری کی گئی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسی طریقے سے یعنی یہ ساری سدائیں قذف کی سزا جو اسی کوڑے ثابت ہو جائے تو اس کو سدا نافذ ہوگی تو اس کے اندر تخفیف وغیرہ کی شکل کوئی نہیں نہ ہی حاکم اس میں تخفیف کر سکتا ہے نہ کوئی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس سزا کو معطل کر دے یعنی کسی کا حق نہیں ہے کوئی قاضی کوئی ملک کا سربراہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ حد کو جو ہے وہ نافذ نہ کرے جب جرم ثابت ہو جائے تو حد نافذ ہوگی جی یہ یہ حدود کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے اور یہ تقریبا سات جرم ہیں جن کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے اور یہ یہ قتل اس کے اس سے الگ ضابطہ رکھا ہے کہ اس کے اندر قصاص ہے لیکن قصاص کے مسئلے میں تخفیف کی گئی ہے گویا کہ دیت کا ضابطہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے اس لیے کیونکہ اس میں باقاعدہ طے ہوتا ہے اگر مقتول کے وہ دیت پر راضی ہو جائیں تو اب اس پر قصاص نہیں ہوگا تو سات چیزیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت حد نافذ کرتی ہے اس کے اندر کسی کو تخفیف کرنے کی اجازت نہیں ہے جی پہلی بات قتل کے سلسلے میں یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قصاص کو فرض کر دیا ہے جی تاکہ یہ قتل ختم کیا جائے قتل روکا جائے اس جرم کا خاتمہ کیا جائے یہ اللہ نے ضابطہ مقرر کر دیا الحر بالحر والعبد بالعبد ابد و ہاں آگے ایک اور ضابطہ بیان فرما دیا جو عربوں کے ہاں یہ ایک بات بات چلی آ رہی تھی وہاں قتل تو بہت تھا نا اربوں کے یہاں لڑائیاں قتل و قتال یہ بہت سلسلہ جاری تھا پھر انہوں نے اپنے ضابطے مقرر کیے ہوئے تھے قبائلی نظاموں میں سرداروں نے اپنے ضابطے مقرر کر رکھے تھے وہ کیا تھے کہ ایک غلام نے اگر آزاد کو قتل کر دیا کسی آزاد شخص کو کسی غلام نے قتل کر دیا تو اب وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ اس غلام کو قتل کر دیا جائے وہ کہتے ہیں ہمارا آزاد قتل ہوا ہے تو ہم, ہم کے سانس میں آزاد کو قتل کریں گے یہ یہ انہوں نے اپنا ایک نظام بنا کے رکھا ہوا تھا اسی طرح ایک عورت اگر مرد کو قتل کر دے تو وہ کہتے تھے کہ عورت عورت ہے اس کے قتل سے ہمیں کیا ملے گا ہاں جی ہم تو کسی مرد کو اس کے جواب میں قتل کریں گے اس کو وہ قصاص تصور کرتے تھے اس کو انہوں نے اپنے نظام بنا کے رکھا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے اس سرداری اور قبائلی عربوں کے نظام کی نفی اور ان کے ضابطوں کو مسترد کرتے ہوئے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ بھائی جو آزاد ہے آزاد نے آزاد کو قتل کیا تو آزاد ہی قتل ہوگا غلام نے کسی آزاد کو قتل کر دیا تو غلام ہی قتل ہوگا یہ نہیں ہے کہ غلام کے بدلے آپ آزاد کو کر دو غلام کے بدلے آزاد کو کر دو یہ نہیں ہوگا بات سمجھی آپ نے یہ جو ضابطہ یہاں بیان ہو رہا ہے یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے بظاہر جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو اس میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت یہ اس سے ظاہری لفظوں میں یہ ہے لیکن اس اس کی جو تفصیل ہے ہاں جی نے جو ان چیزوں کی وضاحت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مفسرین نے وہ عربوں کے جو آ آ یعنی رواج تھے یا طریقے تھے ان کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جو قاتل ہوگا بس اسی کو قتل کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ غلام کو آزاد کے بدلے غلام قتل کیا غلام نے اور آپ قتل کریں آزاد کو یہ یہ مطلب ہے اس کا قتل کیا عورت نے تو آپ پکڑ کر مرد کو قتل کریں اور اس سے اطمینان حاصل کریں کہ ہم اس کو قصاص کہتے ہیں نہیں جس نے جرم کیا جس نے قتل کیا اس کو اس کو ہی قتل کیا جائے گا یہ جناب یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ سمجھایا ہے فمن عفی الحمن عقی ہے شعی فت با ام بالمعروف و ادا احسان ہاں یہاں پھر دیت کی بات کی ہے کہ اگر مقتول کے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور دیت پر راضی ہو جائیں قصاص چھوڑ دیں تو پھر اس کے لیے فرمایا فتبہ ان بالمعوف ہے تو جو وہ رسا ہیں وہ مطالبہ کریں اتباع پیچھے لگیں یعنی مطالبہ کریں لیکن مطالبہ کیسا کریں بالمعروف معروف طریقے سے دیت وصول کرنے کی بات کریں ہاں جی قاتل کے وہ رسا سے یا قاتل سے وہ کیا کریں دیت وصول کریں تو یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا قتل ہوا ہے تو ہم اس کے دیت میں دس کروڑ روپیہ لیں گے کوئی کہے گا کہ جی میں پچاس کروڑ لوں گا ہمارا بندہ اتنا اہم تھا جی ہم جناب پچاس کروڑ لیں گے ایک ارب لیں گے اس سے اتنا زیادہ لیں گے جو وہ دے ہی نہ سکے جو معاشرے کے اندر معروف ہی نہ ہو سکے جو کام عملاً ممکن ہی نہ ہو سکے تو اس طریقے سے نہیں جو معروف طریقہ ہے جس پہ مصالحت ہو سکتی ہے وہ دینے والے دے سکتے ہیں آپ اتنا مطالبہ کریں حد سے زیادہ مطالبے کی کوشش نہ کریں جو معاشرے کے اندر معروف ہی نہیں ہے وہ طریقہ کار اختیار ہی نہ کریں جب آپ نے کہ ساس چھوڑا ہے اور ہمدرد اور یہاں من عقی ہے ایک اخوت کی بنیاد پر یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہیں قاتل بھی مسلمان ہے مقتول بھی مسلمان ہے اب یہ قتل تو ہو گیا لیکن آپ نے اپنی اس اخوت اسلامی کے پیش نظر مصالحت کرنا قبول کی ہے تو اب اس اخوت کو قائم رکھو نا ایسا ایسی بات نہ کرو ایسی بات نہ کرو کہ جس سے کوئی مسئلہ حالی نہ ہو سکے اور ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے نہیں جو ممکن ہے معاشرے کے اندر قبول کی جا سکتی ہے عام آدمی سن کر بات سمجھیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا مطالبہ ٹھیک ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے ان کا تو حق اتنا تھا یہ یہ ایک معروف چیز ہے جو معاشرے کے اندر ایک چیز معروف ہوتی ہے تو فرمایا مطالبہ کرو معروف سے طریقے سے وہ ادا انہیں لے ہی احسان اور جو قاتل ہے وہ ادا کرے گا تو ادا کرنے کے لیے بھی اس کا رویہ احسان والا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے ہاں جی کہ باقاعدہ ڈیل کرے اور یہ کہے جی جی اتنا نہیں دینا جی یا نہیں جی او فلانج جی سی جی او سی مسئلہ سی نہیں, نہیں جب جب وہ ادا کرنے بیٹھے دیت کا معاملہ طے کرے تو اس کے اندر احسان کی کیفیت اتنی خیر خائی اتنا جذبہ یعنی نیکی کا احسان اعلیٰ ترین نیکی کو نیکی کے اعلیٰ ترین معیار کو احسان کہتے ہیں تو فرمایا یہ قاتل جب ادا کرنے کا وقت آئے تو اس کو بھی احسان کی کیفیت دل میں لے کر نیکی کی انتہائی کیفیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ یہ ادا کرنے کے لیے اس کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقتول کے ورثاء کے دل ٹھنڈے ہوں اور یہ ادا ادائیگی جو ہو یہ ادائیگی سب کو اطمینان کا باعث بن جائے ہاں جی یہ احسان والی کیفیت لے کے بیٹھے یہ کاروباری بن کر نہ بیٹھ جائے تو مقتول کے ورثا جب دیت کا مطالبہ کریں تو مطالبے کے اندر معروف طریقہ اختیار کریں معاشرے کا خیال کریں اور جو عام ضابطے معاشرے کے اندر چلتے ہیں ان کا احساس کریں مثلا مارے ہاں معروف ہے حکومت نے بھی ضابطے مقرر کیے ہیں کہ بھئی اگر گاڑی کے نیچے کوئی آ جائے ہاں جی اب اس کو کتنا ادا کیا جائے گا اسی طریقے سے عام فیصلے کرتے وقت لوگوں کے ہاں علاقوں میں رقمیں معروف ہوتی ہیں تو فرمایا مقتول کے وہ کے لیے ضروری ہے کہ دیت کی مطالبے کے لیے وہ معروف طریقہ اختیار کریں غیر معروف طریقہ اختیار نہ کریں کہ وہ کام ہو ہی نہ سکے ایسا مطالبہ ہی نہ کریں اور ادا کرنے والا جو قاتل ہے یا قاتل کے وہ ہیں ان کو بھی یہ احساس رکھ کے دیت کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی ان کا قتل ہوا ہے ان بچوں کا باپ قتل ہوا ہے اس خاتون کا خامت قتل ہوا ہے اور اس معاشرے کا اتنا یہ فرد قتل ہوا ہے جس کے ماں باپ اس کے ان کے نان و نفقہ ماں باپ کا اس کے ذمہ تھا بیوی بی بچوں کا کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی یہ خاندان کا سربراہ تھا تو اس بندے کو قتل کیا گیا ہے تو دئیت دیتے وقت یہ زیادہ سودے بازی کرنے کی بجائے جو اس کا اصل حق ہے یہ احسان کی کیفیت دل میں رکھ کر یہ ادائیگی کرنی چاہیے ہاں جی ذالک تخفیف رب ربکم و یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت یعنی کے ساس ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ایک دیت کا ضابطہ مقرر کر دیا اور جس کی گنجائش پیدا کر دی یہ جو تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی سہولت کی بات ہے اور بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے سب کو یعنی قاتل کو بھی مقتول کے و کو بھی کہ اس تخفیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں فما نعتا باد کا بس جس نے زیادتی کی اس کے بعد فلاح عذاب العلیم بس اس کے لیے درد عذاب ہے کیا مطلب پہلے دیت طے کر لی مقتول کے ورا صاحب مان گئے بھئی ہم قصاص چھوڑتے ہیں اور دیت وصول کر لیتے ہیں پہلے تو یہ طے کر لیا اور دیت وصول کر لی جب دیت وصول کر لی اب اس کے بعد قاتل کو قتل کرنے اور اسے قصاص لینے پر تیار ہو گئے یہ زیادتی یہ ہے زیادتی فرمایا جو اس قسم کی زیادتی کرے گا فلاح عذاب العلیم اس کے لیے پھر دردناک عذاب اللہ تعالیٰ پھر اس کو پسند نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا زیادتی اللہ تعالیٰ کو کسی طرف سے بھی پسند نہیں حیات اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو لال تتکن تاکہ تم بچ جاؤ ہاں جی اس قصاص کے ضابطے کو مقرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ولا کم فلقصاس حیات قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کیا مطلب کہ جب قاتل کو یہ پتا ہے کہ مجھے پکڑ کے اس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا جائے گا تو یہ معاشرے کے اندر جو اس کے اوپر لاگو قانون ہے اس قانون کی وجہ سے وہ قتل سے بات رہے گا قتل نہیں ہوگا اور پھر قتل ہو گیا قتل کے جواب میں قاتل کو کیساس میں قتل کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالی کی شریعت کا ضابطہ کیا ہے کہ کسی جیل خانے کے اندر جیسے انگریزوں کا قانون ہے انگریزوں کا نظام کیا ہے کہ جیلوں کے اندر پھانسی گھاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جناب لے جا کر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے لیکن اللہ کی شریعت کا ضابطہ کیا ہے کہ جب جرائم کی تم نے سزا دینی ہے تو لوگوں کے سامنے دو عام لوگ اس سدا کو دیکھ رہے ہوں ہاں اللہ کی شریعت کا ضابطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ یہ جرم رک جائے یہ پھانسی گھاٹ بنا کے جیل خانوں کے اندر کہ کوئی دیکھے نہ اور اس طریقے سے قاتل کو سزا دے دو اس کو پھانسی پہ لٹکا دو اللہ کی شریعت کا یہ ضابطہ نہیں ہے اللہ کی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سزا دو جب لوگ دیکھیں گے کہ قاتل کو سزا مل رہی ہے اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس کی سزا کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے اور قتل ختم ہو جائے گا یہ یہ مطلب ہے بلا کم فل قساس حیات سمجھ گئی جب قصاص نہ ہو جب قصاص نہ ہو تو پھر قتل کو رو کو نہیں سکتا اللہ اکبر تو قتل کو روکنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساساس کا ضابطہ مقرر کیا ہے یہ تمہارے معاشروں کو زندہ رکھنے اور قائم رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بھائی اسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان اگر ہاں جی کیساس لیں بدلہ لیں اللہ کے دشمنوں کافروں سے جہاد بھی تو اسی کی ایک شکل ہے نا ہاں جی آپ بدلہ لیں تو یہ ظلم رک جاتا ہے اللہ کے دشمنوں کی جو جرتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ کے علاقوں پر قبضہ نہیں کر سکتے آپ کو ظلم و ستم کا شکار نہیں کر سکتے تو جو معاشرے جہاد سے خالی ہو جاتے ہیں جو مسلمان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے مشرقی پاکستان ہم سے چھن گیا انڈیا نے آرمی داخل کر کے مشرقی پاکستان میں اس پاکستان کے بڑے حصے کو کاٹ کے اپنے فوجی قبضے کے ذریعے قوت کے ذریعے اور اتنا قتل کر کے مشرقی پاکستان میں یہ خاتمہ کر دیا اور اگر سچی بات ہے پاکستان کے لوگ اس کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تیار ہو جاتے تو آپ انڈیا کی آٹھ لاکھ فوج کشمیر میں قیدی بنائیں اور اس کا پورا پورا انتقام لیں اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی کہ مسلمانوں کا قصاص ایک دونوں کہ ایک شخص کے قتل کا مسئلہ ہے ایک ہے کہ پوری قوم اس ظلم و ستم کا شکار ہو اور اللہ کے دشمن قتل ظلم جبر قبضہ یہ سلسلے اور مسلمان ان کے سامنے بالکل بے بس ہو کے کھڑے ہوں نہیں قصاص میں زندگی ہے افراد کی بھی قوموں کی بھی تو اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے لال لقم تقون یاقل والو یہ جتنے عیسائی ہیں نا وہ کہتے ہیں کسی کہ کو ایک تھپڑ مارو نا ان کی شریعت میں کیا ہے کہ اپنا وہ دوسرا رخسار سامنے کرتا ہے اچھا بھائی اس پر بھی مار لے اس پر بھی مار لے یہ ہماری شریعت میں یہ چیز کوئی نہیں ہے ہاں جی یہ عیسائیوں نے جو اپنی شریعت بگاڑی ہے نا تعریف کر کر کے تو انہوں نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہوگا کہ جی مسیح کہہ گئے ہیں کہ اگر ایک رخسار پر تمہیں کوئی مار دے تو دوسرا رخسار آگے کر دو اور ہمارے نبی نے تو یہ کہا رخسار پر مارو ہی نہ ہاں خامد کو اللہ نے بڑا حق دیا ہے بی بی پر بیوی بی کو کہا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا ہاں جی تو, تو اپنے خامت کو سجدہ کرتی چونکہ اللہ نے سجدہ ویسے ہی حرام کر دیا اب یہ نہیں ہو سکتا ورنہ خامت کہا ہے بیوی بی پر اور خامت کو کیا کہا بھئی اگر تجھے کبھی سختی کرنی پڑے تو ادھر ادھر, ادھر تھوڑی بہت چپت لگا لیا کر پر رخسار پر نہیں مارنا بیوی بی کو رخسار پر ہاتھ نہیں لگانا یہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو ہمارے ہاں ضابطے بڑے فطری ہیں بڑے صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا, کیا کہہ رہے ہیں ولاکم فلقسا سے حیات یا عقل عقل والے وہ ہیں جو یہ کہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں یہ عقل والے ہیں اور جو منتیں کرتے ہیں بھائی نہ مار اللہ کے لیے نہ مار یہ کوئی عقل والے نہیں کشمیر میں آٹھ لاکھ فوج روزانہ قتل کر رہی ہے روزانہ ظلم کر رہی ہے یہ لوگوں کے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر خواتین کی عصمت دری کر رہی ہے آسیہ اندرابی بیچاری کس حال میں ہے کیا کیفیت ہے وہاں خواتین کی مصروم مسلمانوں کی یہ ہمارے آج کے حکمران جی مودی صاحب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کشمیر پر ظلم نہیں کرنا چاہیے آپ زیادتی کر رہے ہیں جی اس سے تو ہماری دوستی مجروح ہو جائے گی ہمارے مذاکرات معطل ہوئے ہیں آپ اچھا یہ کام نہ کریں یہ جو منتیں سماجتیں کر کے یعنی وہ یہ منتیں کرتے ہیں وہ اور مارتے ہیں وہ اور مارتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا جی اب مار پھر وہ اور مارتا ہے لا اللہ کم تتک ان تاکہ تم بچ جاؤ معاشرے میں ظلم سے بچ جاؤ فساد سے بچ جاؤ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ کتبہ علیکم اذا حضر کم الموت ان تر کا خیروسیت الوالدین ولاقربین بالمعروف حقن المطقین فمم بدلو بادمہ سم اہ على اسمہ الدینہ ان اللہ حسمی علیم فمن خواہ فمبوسن جنافن او اسمن فصل فلاح اسما علیہ ان غفور الرحیم <تصفيق> کوتبہ علیہ فرض کر دیا گیا تم پر ادا حضرا کم المعت جب آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت ان طرح کا اگر چھوڑا اس نے خیر مال البسی تو اللہ نے وصیت کرنا فرض کر دیا جو مال اس نے چھوڑا اس کے بارے میں لل وہ وصیت والدین کے لیے بلاقربینہ اور اقربین کے لیے رشتہ داروں کے لیے بالمعوف معروف طریقے سے حق المطقین یہ مقرر ہے حق ہے متقین پر فمم بدلاح پس جس نے بدل دیا اس کو یعنی وصیت کو بعدما سمیا ہو بعد اس کے کہ سن لیا اس نے اس کو ف انما اسم ہو پس سوائے اس کے نہیں گناہ اس کا اللینہ ان لوگوں پر ہوگا جو ہو جو بدلتے ہیں اس کو یعنی وصیت کو ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے فمن خافہ پس جو درے مموسن وصیت کرنے والے سے جانا فن ہاں اس کی طرف داری سے او اس من یا گناہ سے غلطی سے فاصلاح بہینہ پر وہ پس وہ اصلاح کرے ان کے درمیان فلا اسما علیہ پس نہیں ہوگا کوئی گناہ اس پر اصلاح کرنے والے پر ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اچھا جی یہاں وصیت کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے فرمایا ایک شخص ہے اس کے پاس مال ہے اور اپنے مال کی تقسیم کے لیے اس پر اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے وصیت لکھ جائے ہاں جی وصیت کر جائے وصیت لکھ جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم قرار دیا ہے اور پھر آگے فرمایا یہ وصیت والدین کے لیے اقربین کے لیے وہ کر جائے اچھا جی والدین کے لیے اور اقربین کے لیے اس آیت کے بارے میں بہت سیدھی بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ناسخ حکم کے ساتھ یوسی کو ملّہ حفیع اولاد کم لکرم مصل و اللہ تعالیٰ نے یہاں پورا ضابطہ یعنی وراثت کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور اس میں والدین کا ذکر بھی ہے اور رشتہ داروں کا ذکر بھی ہے اولاد کا بیوی کا جتنا جس جس کو حصہ ملنا ہے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ سارے حصے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کر دیے ہیں تو چونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ والدین اور اقربین کے لیے اس کو وصیت کرنی چاہیے چونکہ والدین کا حصہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا باپ کا حصہ ماں کا حصہ اولاد کا حصہ پھر جو رشتہ دار ہیں جو بیوی ہے اقربین میں شامل ہیں جو جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے اب اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ایسے تمام برا کے حق میں وسیعت کو ممنوع قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حق مقرر کر دیا ہے کہ فلاں کا یہ حصہ ہے فلاں کا یہ حصہ ہے تو اس کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی اب یہ تو مطلق بات ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ناسخ حکم سورہ انہ میں نادل کر دیا ہے لیکن مفسرین نے اس کے اندر سے کچھ گنجائشیں نکالی ہیں کہ ہاں اس آیت کے وہ حصے حکم کے وہ حصے جو اس زمن میں نہیں آتے اس کے اندر ممکن ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے اس لحاظ سے اس آیت کے بعض حصوں پر عمل کیا مثال کے طور پر والدین کا ذکر ہے اب والدین یعنی ایک باپ ہے ماں ہے لیکن دادا اور دادی یہ بھی والدین میں شامل ہیں اولاد ہے بیٹا اور بیٹی لیکن اسی ضمن میں پوتا اور پوتی یہ بھی اولاد میں شامل ہے جبکہ اللہ کی شریعت میں جو ضابطے مقرر کیے گئے ہیں ماں باپ کی زندگی میں دادا دادی کا کو ورثہ نہیں ملے گا بیٹے بیٹیوں کی موجودگی میں پوتے پوتیوں کو ورثہ نہیں ملے گا یہ یہ ضابطہ بھی مقرر ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے کوئی حق پوتے کے لیے اگر بیٹا زندہ ہے تو پوتے کا حق مقرر نہیں کیا اس کا حصہ مقرر نہیں کیا لیکن جو وصیت کرنے والا ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے پوتے محروم ہو جائیں گے ہاں جی والد فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے چچے باقی ہیں اس کے تایا باقی ہیں بچوں کے ہاں جی ان کی موجودگی میں یہ باپ کو پریشانی ہے کہ یہ جو یتیم ہیں ان کو ان کو دے گا کوئی نہیں یہ میرے پوتے محروم رہ جائیں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائے اس وصیت کی وجہ سے وہ محروم نہیں رہیں گے اسی طریقے سے بعض اوقات جو دادا دادی ہیں نانا نانی ہیں بسا اوقات یہ بھی ساتھ رہتے ہوتے ہیں اور مسائل خاندانوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اور بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کاروبار دیا لیکن اس کا باپ نشی ہے مثلا لیکن دادا اس کا ٹھیک ہے وہ کہے گا جی میرا ورثہ تو سارا مل جائے گا باپ کو دادا بچارہ جو نمازی ہے سب کچھ ہے اور یہ نش کھا پی جائے گا جی اس حالت میں اگر وہ محسوس کرتا ہے تو اپنے دادے کے لیے وسیعت کر جائے سمجھ آ ہے تو یہ گویا کہ یہ چیزیں اس آیت میں اس پر عمل ہوگا لیکن دونوں کو کہ تطبیق بھی ہو گئی کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کے لیے وصیت نہیں لیکن جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے ان کو اگر محروم رہنے سے آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک گنجائش وسیعت کی تمہارے لیے رکھ دی ہر خاندان کا معاملہ الگ الگ ہے ہر قسم کی مسائل بالکل الگ الگ ہیں یہ جو معاشرتی خانگی مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت گنجائشیں رکھی ہیں یہ شریعت سبحان اللہ فطرت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کے سارے احکام اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں تربیتیں نہیں ہوتی خاندانوں کے اندر بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سب کو پیدا بھی اللہ نے کیا شریعت بھی اللہ نے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائشیں رکھ دیں اللہ اکبر اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس عائد سے ایک ضابطہ اور واضح ہوتا ہے کہ بندے کو وصیت لازمی کرنی چاہیے اور فوری لکھنی چاہیے دو دن بھی ایک حدیث میں ہے دو دن بھی گزرنے نہیں چاہیے کہ بندے کو اپنی وصیت لکھ کر محفوظ کر دینی چاہیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنے دن ہے تو اس کے اوپر اس سے اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اللہ اکبر فم بدلا بادما سم اہ فنما اسم ہُو الدین ہاں کچھ لوگ ہیں جو بعد میں وصیت کو بدل دیتے ہیں اتنی جرت کرتے ہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا دلوں کے اندر ہاں جی اور مختلف طریقوں سے وصیتیں بدل دی جاتی ہیں عدالتوں میں ہمیشہ اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں تو جو لوگ اس طرح وصیتوں کو تبدیل کر دیں فرمایا بہت بڑا گناہ ہے دنیا میں تو شاید یہ عدالتوں میں جیت جائیں اور اپنا حق زیادہ لے جائیں اور دوسروں کو محروم کر دیں وصیتوں کو تبدیل کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے تو نہیں نہ بچ سکتے یہ بہت بڑا گناہ ہوگا فنما اسم ہوں اللہ دینا جو اس وسیعت کو تبدیل کرتے ہیں وہ گنا گار ہوں گے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر بڑی سخت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اللہ اللہ سے اللہ سے تو تم کچھ نہیں چھپا سکتے ہو نا صرف دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو عدالتوں کو دھوکہ دے سکتے ہو فرمایا بہ نم فلاح اسما علیہ اب پہلے بات یہ کی تھی کہ جو وسیعت کو بدلتے ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے اب یہاں پھر یہ بھی بتا دیا کہ وصت کرنے والا بھی تو غلطی کر لیتا ہے اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ یہ وصیت کرنے والا غلط کر جائے گا اور ایک کو زیادہ حق دے جائے گا دوسرے کو کم دے جائے گا جس سے اس کی دلی وابستگی بعض ہوتا ہے بعض اولاد اولاد میں سے بعض زیادہ ماں باپ کو پیارے لگتے ہیں خدم اور ہے نا جی وہ, وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں تو پھر ماں باپ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتے ہیں اپنی جائیداد ساری کی ساری ایسے بیٹوں کو دے جاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں یا خدمت کرتے ہیں یا ان کے کہنے سے دکاندار یا جو بھی اور جو یعنی ان کی نافرمانی کرتے ہیں یا اس کے تو پھر ان کو ویسے ہی وہ محروم کر جاتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اس قسم کی وصیت جو ہے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے فرمایا اگر ایسی شکل تمہارے سامنے آئے جانا فن اور اس من کہ ایک آدمی نے طرف داری کی ہے کسی کو زیادہ دے دیا ہے کسی کو محروم کر دیا ہے یا کسی کو کم دیا ہے یہ جانا فن اس میں ایک معنی یہ کیا گیا ہے جانا فن اور اس من کہ ایک آدمی غیر شعوری طور پر بھی تو غلطی کر سکتا ہے کہ اس نے طرف داری کر دی کسی کی لیکن بات کو سمجھا نہیں اسمن کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر ایک کو دے دیا اور دوسرے کو محروم کر دیا یہ کم دیا جان بوجھ کر تو جو جان بوجھ کر کرتا ہے یہ اسم کے دائرے میں آتا ہے اور جو وصیت کرنے والا اس کو اس کو اس کا صحیح شعور نہیں ہے اس کا فہم صحیح نہیں ہے کمزور ہے سمجھا کہ وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے کسی کو زیادہ دے گیا کسی کو کم دے گیا تو یہ جانا فن میں آتا ہے تو اور جو جان بوجھ کر کرتا ہے یہ اس من میں آتا ہے یہ بھی ابن کثیر نے فرق ان دونوں کے اندر بیان کیا ہے فرمایا اگر ایسی صورتحال تم محسوس کرو کہ یہ وصیت کرنے والے ایسے کام کرتے ہیں تو پھر تمہارا کیا فرض ہے فاصلہ بہینہ تو ایسی وسیعت کی اصلاح کرو اور اصلاح کرنے کے لیے جتنے رشتہ دار جتنے حقدار ہیں ان سب کو بٹھا کر اللہ کا حکم سنا کر اور جو وصیت کرنے والا اس کی غلطی واضح کر کے اس وصیت کو خلاف شریعت بتا کے سمجھا کے سب کو قائل کر کے تم ان کی اصلاح کر دو تو جو آدمی یہ کام کرے گا اصلاح کرے گا اس غلطی کو دور کرے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو تو اجر ملے گا تو گویا کہ اگر وسیعت میں غلطی کی گنجائش ہے تو ضروری نہیں ہے کہ غلط وسیعت پر بھی عمل کیا جائے نہیں اس کے لیے اصلاح کرنی چاہیے شریعت کے خلاف وسیعت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے خلاف شریعت کام کرنے کے بارے میں یہ کہہ دے مثلا ایک بندہ کہتا ہے یہ جناب میری طرف سے یہ شراب خانہ بڑھا دو یہ فلانا کام کر دو یہ اپنی ناموری کے لیے شہرت کے لیے بالکل اس قسم کی فضول باتیں ہیں ہاں جی ایسی وصیت پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے شریعت کے خلاف جتنی بھی وصیت ہے اس کی اصلاح ضروری ہے اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے ہاں جی جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اصلاح کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے سبحان اک اللہ و حمدے کا ارشد اللّہ الہ اللہ فروغ